بس اللہ و رحمۃ اللہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو ترہتر ابلیغ ایک سو درس نمبر جو ہے چار سو ترہتر ایک سو پندرہ ہیں اور چار سو ترہتر شروع سے تک کہ درستی تعداد اور ایک سو پندرہ اوراد فتح میں ہمارے سلسلہ کا پہلا حصہ ملک میں اس میں اللہ نمبر پینتالیس ہے اور یہ مقدس جو تو انشاءاللہ دو درسوں میں ہو جائے گا لہ لہ اللہ آل النعمتی ولفضل ولاثناء الحسن یہ مقدس دعا, دعا ہے جو کہ الہ نمبر پینتالیسان جی لالعمتی ولفضل ولاثناءحسن تو لا الا اللہ کی ہم لوگوں کو کیا دفعہ کر چکا ہے اس کے ترجمے جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ترجمہ بھی درست ہے اللہ کے سوا کوئی لاحق پرستش نہیں یہ ترجمہ درست ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا یہ ترجمہ درست ہے کوئی پرستش کے لائق نہیں سوائے اللہ کے یہ سے تو یہ چاروں ترجمد رس ہے پہلے دو ترجمہ لفظ جلال اللہ کی اہمیت کے مدِ نظر سے پہلے ذکر کیا ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی اللہ کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں ہاں جی اور دوسرے دو ترجمہ تحت لفظی کے تحت کیا ہے اس میں چونکہ لا الہ پلے ہیں اس لحاظ سے ترجمہ کیا ہے تو دونوں ترجمہ درست اس کے بعد جو ہے اہل النعمتی اس مقدر دعا کا توضی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ذات اہل النعمت ہے تمام فضل اس لیے ہیں اور ثناء الحسن اس نے کے تو میں تین جملے ہیں آہل النعما کی توجی آہل جو ہے اس کے توجی جو ہے یوں ہے، ہیں آہل الامری عربی زبان میں جب بولتے ہیں آہل الام یعنی کسی کام کا لائق ہونا آہل المذہب جب بولتے ہیں مطبئین مذہب یعنی کسی مذہب کے پیروکار کے معنی میں آہل الامر یعنی تو حکام کے معنی میں ہیں اور حاکم لوگ حکام کے معنی مانج اتھارٹی جی کے مالک ہیں اور اس طرح آہل الرج الوی آہل الکنبا رشتہ دار یہ سارے معنی ہیں اور یہ تمام معنی المنجد عربی اردو لغام میں تو یہاں دعا میں آہلن جو ہے لائق ہونا نعمت کا مالک ہونا صاحب نعمت یہ معنی ہے یہاں پر ہاں جی صاحب نعمت آہل نعمت تو صاحب نعمت لائق ہونا نعمت کا مالک ہونا ایک جو اس سے المنجد کے جو تجمہ کے اس کے حوالے سے ایک قرآنی لغت ہے مفردات راغب جس کا میں بار بار ہم حوالہ دے رہا ہوں چونکہ دعاؤں میں جو الفاظ استعمال ہے وہ قرآن پا میں بھی زیادہ تر ملتے ہیں تو وہاں انہوں نے لکھا ہے اہل الرجل رجن کس کہتے فرمایا اہل الرجل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کے ہم نسب یا ہم دین ہوں یا ہم نسب ہو نسب خاندان کے یا ہم دین یا دون ایک ہوں یا کسی صنعت ہیں یا مکان میں شریک ہوں صنعت میں شریک ہے یا مکان میں شریک ہے یا ایک شعر میں رہتے ہوں تو یہ سارے معنی کے لیے اہل و رجول گیا ہے آصل میں آل و رجل تو وہ ہیں جو کسی کے ساتھ ایک مسکن میں رہتے ہوں ہمیشہ ایک گھر میں رہتے ہوں ان کو اہل و رجل کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر انسان کے بیوی بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں جو ان کو اہل و رجول کہتے ہیں عصل میں تو اس معنی کے لیے کہتے ہیں عاصل میں جو ہے آہل الرجل تو اس وہ ہیں جو کسی کے ساتھ ایک مسکن میں ایک جگہ پہ رہتے ہوں ہمیشہ پھر مجازن آدمی کے قریبی رشتے داروں پر بھی جو ہے آہل بیت الرجل کا لفظ بولا جاتا ہے ہاں جی آہل بیت قارب اور قریب رشتے داروں کی میں آہل بیت کا لفظ آہل البید کا لفظ جو ہے عرف میں خاص کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر بولا جاتا ہے ہاں جی لفظ طرح کے سے کچھ لیکن یہاں اور میں جو ہے آہل البید جب کہا جاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر آہل البید کلبت بولا جاتا ہے تو جب یہ آہل البید کہیں گے تو پیارے نبی کے خاندان عرف یہ مرا لیا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک میں ہے ان نََایرید اللہ علیبہ ان کمرش آہل البیۃ ہاں جی یہ سر یہ جو ہے احزاب میں ہیں ان معرید اللہ علیہ کمریسا آہل البیتی اے پیامبر ہاں جی پیامبر کے البیت اے پیامبر کے بیت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کی میل کو کچھ دور کر دے ہاں جی خلاف جی تجمہ تو اس میں آہل البیت جو قرآن باغ میں بھی پیامبر کے جو ہے آپ کے گھر والوں کو کہا گیا ہے اب یہ کہ اہلیت میں جو ہے پنجنِ پاک جو اس وقت تھے وہ آلریڈی اس میں شامل ہیں ہاں جی پلس آئی آزواز بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں چونکہ گھر میں رہنے کے لحاظ وہ بھی شامل ہیں لیکن احادیث جو ہے حادیث کے میں اہل بیت مؤثر پہ کی کئی حادیث ہے ہاں جی مختلف زاویوں سے اس سے اہلت جو کا اصطلاح اور جو ہے حسن یہ آیت مقدسہ کو سامنے رکھیں تو پنجنے پاک مراد ہے ہمارا عاقدے کے مطابق اور اہل الاسلام کے معنی مسلمان قوم کے ہیں جب آہل الاسلام بولتے ہیں تو مسلمان قوم کا آل الاسلام بولتے ہیں اس طرح فلان الاہل اللی فلان زا فلان چیز کے اہل یعنی فلان اس کا مستحق اور سزاوار ہے یہ سارے معنی جو ہیں محردات راغب میں کیا ہے تو خطاب محرادات راغب روشری میں اہل مستحق سزاوار مالک یہ معنی مناسب ہے اس دعا میں ہاں جی اہل کے معنی آہل النعمت ہے نا تو مستحق اور سزاوار اور مالک کے معنی دور سے جو ہے لغت میں جو ہے نعمت محنت سے تو اردو میں بھی نعمت بھی کہتے ہیں احسان کے معنی بھی آتا ہے فضل و کرم آسائش یہ سارے معنی نعمت جو ہے خدا نعمت جوڑ جائیں جس نعمت اس معنی میں آتا ہے احسان کے معنی بھی آتا ہے فضل و کرم کے معنی میں آتا ہے آشائش سہلتیں اس معنی میں آتا ہے یہ بھی محردات عراغی میں لکھا ہے تو اب ترجمہ جو ہے اس مقدس دعا کا احل لا الہ اہل اللہ, اللہ اللہ کے سواغ کوئی معبود نہیں آہل نعمتی النعمت جو نعمتوں کا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ نعمتوں کا مالک ہے جو نعمتوں کا مالک ہے یہ معنی ہو یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظاہری و باطنی ہاں جی دنیاوی و اخروی نعمتوں کا مالک ہے حقیقی مالک وہی ذات کرام ہیں اور ہم اور ہر قسم کے اور ہر قسم کے احسان فضل و کرم آسائش کا مالک حقیقی بھی اللہ ہی کی ذات ہے اور وہی ذات پاک اپنے بندوں پر احسان و فضل و کرم فرمانے والا ہے اور ہر قسم کی تکالیف سے نجات دلا کر آسائش عطا کرنے والا بھی وہی پاکست ہے اور تمام دنیاوی وغروی نعمتوں کا حقیقی مالک وہی ذات اقدا سے اور تمام معلوقات کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازنے والا بھی ہاں یہ تمام معلوقات کو ہر قسم کی سے نوازنے والا بھی صرف اور صرف وہی ذات عقد اللہ ہے وہی اللہ پاک ہے چونکہ جب تمام نعمتوں کا مالک وہی ذات عادس ہیں تو محلوقات کو ان نعمتوں سے نوازنے والا بھی حقیقت میں صرف وہی ذات عادس ہیں ہر چند بعض نعمتیں بظاہر اللہ جو ہے اپنے بندوں کے ذریعے یا دیگر محلوقات کے ذریعے ہمیں پہنچاتے ہیں بظاہر لیکن فی الواقع ہر نعمت و حضل و کرم محسن سب اسی اللہ کی طرف سے ہے ہاں جی کوئی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے کوئی ان انڈاریکٹ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن واقعی میں تمام نعمتیں تمام لطف کرم تمام انسانات تمام فضل و کرم سب سب سب اللہ ہی طرف سے ہے لہٰذا بند ممی کو چائے ہمیشہ اسے اللہ کے دروازے کو کھٹ کھٹکھٹاتے رہیں ہاں جی اور اسی کے دروازے سے خدا, اسی سے اسی کے درگاہ میں جو ہے آ وغاہ کرتے رہیں اس کا تیسرا پیراگراف جو ہے ولا الفضل ہاں جی لا اللہ نعمتی ولہ الفضل ول الفضل کے معنی واو اور کے معنی میں ہیں ہاں جی اشخارخت ہم بولتے ہیں لہو اس کے لیے صرف اسی کے لیے خاص اسی کے لیے یہ معنی یہاں پر دیتے ہیں دعا میں الفضل کا لغت میں معنی لکھا ہے احسان احسان و کرم ایک معنی لکھا ہے اعزاز کے معنی لکھا ہے فضلت کے معنی میں آیا ہے کمال کے معنی میں آیا اشتحق کے معنی میں آیا ہے مہربانی کے معنی میں آیا ہے اچھا رول کریڈٹ کے معنی میں آیا ہے یہ سارے معنی جو ہے لغت میں یہ سارے معنی لکھا ہے یہ جمع اس کی افزا لاتے ہیں اور بے فضل ہی جب بولتے ہیں تو اس کے توفیل سے اس کے سبب سے ہاں جی جب بھی فضل ہی بولتے ہیں تو اس کے تحفیل سے اس کے سبب سے یہ معنی دیتے ہیں تو فضل یہ سارے معنی جو ہے الفضل کا القاموس الجدید نامی لغت میں لکھا ہے المختار الصحا عربی الغط وہاں فرماتے ہیں الفضل و یہ دونوں ضد و نقش ونقیسہ ہیں نقص اور نقصہ نقص نقص عیب کے مقابل میں فضل اور فضیلت ہیں ہاں جی یعنی فضل کا جو ہے نقص اس کا ذش نقش ہے فضیلت کا جش نقی ہے نقص ایف ہے ولیفال کے معنی کیا ہے اس لفظ سے فضل سے ہیں الاحسان کے معنی میں افضال احسان کے معنی میں ہاں جی تو ترجمہ اس کا میں نکل لیا پھر بھی الفضل و النقص والنقصہ کا ضد ہے جس جی طرح جو ہے ہاں جی سفید سیاہ ایک دوسرے کا ضد ہے برا اچھا جو ہے کا ضد اس طرح اور احفاظ احسان کے معنی میں ہے یعنی احسان احسان جو ہے اس نیکی کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے آپ کسی کے ساتھ ایسے نیکی کر رہے ہیں کہ آپ نے اس خیال میں پہلے کوئی چیز نہیں کیا ہے یعنی آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہو کو کوئی اس کو کوئی تحفہ تحف جس کا کوئی اچھائی کیا ہو اس کے بدلے میں کوئی نیکی کا دو اس کو احسان نہیں بولتا ہے. احسان اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو ابتدان ہے ولو طرح بالکل اس نگہ کا مستحق نہیں ہے لاحق ہی نہیں ہے پھر بندہ اس کے اوپر اچھائی کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں اس کو احسان کہا جاتا ہے تو اس لوئی بحث کی روشنی میں یہاں دعا میں الفضل سے احسان کرم اعزاز فضیلت کمال اور مہربانی کے معنی مناسب یہاں دعا میں تو ترجمہ دعا کیا ہوگا ادھر ولافل کا ترجمہ یعنی ہر قسم کی فضیلت اسی ہاں جی صرف اسی کے ساتھ خاص ہے نہیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے ہر قسم کی فضلت صرف اسی کے ساتھ ہے نہیں صرف اللہ کے ساتھ خاص یہ تجمبی درست ہے اس کا یہ تجمہ درست ہے ہر نوع احسان کرم ہن جی اعزاز و کمال کا حقیقی مالک صرف وہی ذات پاک ہے ہن جی صرف وہی یہ تجمہ درست ہے کیونکہ اس کے دو درخت لوگی مانا کیا نا تو اس لحاظ سے جو ہے دونوں تجمہ درست ہے ایک تو موالا یعنی ہر قسم کی فضیلہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے یہ بھی درست ہے اور اس سے زیادہ جامع تر تجمہ کریں جو ہمیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو وہ یہ ہر نو احسان کرم اور اعزاز کمال کا حقیقی مالی صرف وہی ذات پاک ہے یہ تجمہ ہے اس کی توضیع دعا کے ترجمے میں بندہ عقیر نے ہر نوع و ہر قسم کا لفظ اضافہ کیا ہے ہاں ترجمے میں جو میں نے پہلے بھی کیا تھا ہاں جی وہ لاہور ہے تو اس اس لفظ ہر کو سمجھانے والا بظاہ تو کوئی لفظ نہیں ہے تو میں نے میں ہر قسم کے فضلہ تجمہ کیا اور ہر نوع احسان تجمہ کیا لفظ ہر ہر کو لایا ہے عمومیت پیدا کرنے کے لئے تو یہ دعا کے تجمے میں بداخی نے ہر ہر نو ہر قسم کے لب اضافہ کیا کیونکہ لہو جال مجرور کے الفضل پر تقدم سے حصر سر دیتا ہے یہ علم نحو کی روشنی میں بھی یہ اصول مسلم ہے اور معنی بیان کی روشنی میں بھی یہ غسول مسلم ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے لہو الفضل کرنے سے اسلحہ اس میں الفضل اللہو ہے ترکیب کے لحاظ سے اللہ کو مقدم کریں گے تو اس سے حاصل کا ترجمہ دیتا ہے اور یہاں پھر عمومیت کا فائدہ دے گا کیونکہ قاعدہ علم معنی ون ہو کیا تقدیم ما کو تاخیر یفید بھی دلحصر ہے یہ چیز کو بعد میں آنا چاہے تھا وہ اگر پہلے آ جائیں تو حاصل کا فائدہ دیتا ان مطلب کیا ہے ہر قسم کی جو ہے ایسا کمال صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے تمام بلائیں ایسا اسی کا ہے اسی کی طرف سے ہے اسی کی جانب سے اسی کے ساتھ خاص ہے یہ حاصل کرانا یہ اور اس مقدس دعا میں ہر نو فضلت ہے و الفضل کی روشنی میں ہر نو فضلت و احسان اعزاز و کمال لطف مہربانی کا حقیقی مالی صرف اللہ کو قرار دینے میں کسی قسم کے موالکہ آرائبی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہی یہی ہے کہ تمام فضلتوں کا سرچسمہ اللہ ہی کے ذات ہے اور ہر نوع احسان بھی حقیقی معنیٰ میں صرف اسی ذات سے ممکن ہے بلکہ انسان جو احسانات اگر کسی پر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دنیاوی عرض رکھتے ہیں ہاں جی اگر دنیاوی اغراض نہ رکھیں تو آخرت میں ثواب اور عجیب کا غرض تو ہر صورت میں رکھتے ہیں انسان کی سر جبنے کی قدم غرض رکھتے ہیں لیکن اللہ بے سے مطلق ذات ہے اور کسی کا متوجہ نہیں ہے اس کی جو ہے اس کی طرف سے ہونے والی تمام احسانات و لطف و کرم و فضل و عنایت سب بےغرت سے اور احسان مہ سے کیونکہ وہ ذات کسی کا بھی محتاج نہیں نہ دنیا میں نہ حرت میں لہذا و لہول و تمام فضلت و احسان و کمال و اعزاز ہاں جی بھی ذات صرف اور صرف اللہ کے لئے ہیں اور اسی کے فضل و کرم سے ہی اللہ کے بندے بھی کم و بیش مختلف فضائل و کمالات و اعزاز سے مشرف ہو سکتے ہیں اسی کے فضل سے ہو سکتے ہیں انسان کسی کو اوپر کوئی احسان کرتے ہیں کسی پر فضل کرتے ہیں کوئی عزت و مقامات پاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کرتا ہے اس کے فضل سے انسان جو ہے مختلف اچھی خوبیوں سے حامل حامل ہو سکتا ہے لیکن اللہ دیے بغیر کوئی کچھ نہیں بن سکتا تو لہٰذا میرے دعا اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو پوری توجہ سے پوری عقیدت کے ساتھ خلوص سے ساتھ پانے کی توفیہ عطا فرما کیونکہ یہ دعائیں جو ہے ہماری دعا بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہی ہمارے عقیدہ بھی ہے اللہ کے بارے میں ہمارے عقیدہ یہی ہے تمام نعمتیں ہیں اسی کی طرف سے ہیں تمام احسان لطف کلم بھی اسی کی جانب سے ہی ہیں